إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مذلنا ومن يذليله فلا حادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأعوذ بالله السمع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجالا ومبا دل افرا ترو محترم سامعین ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورت الجاسیہ کی آیت نمبر تیئیس پڑھی ہے اور آج اس مجلس میں اسی در آیت پر گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ سے فرمائے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا و خطمالا سم ہی وقل ہی و جانا بفر ہی غشا و تین چیزیں ہوئی پھر اللہ نے فرمایا فمع یہ دی ہے ممباد اللہ افلا ترون اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد کائنات میں کون ہے جو ایسے انسان کو ہدایت دے سکے ہدایت دینا اللہ رب العالمی کا کام اس عادت میں اللہ رب العالمی نے تین چیزیں بیان کی ہیں ایک تو ہے میری بھائیوں نفس پرستی نفس پرستی سب سے بدترین جرم سب سے بدترین گناہ ہے یہ انسان کا نفس جو ہے اس کی تین خوبیاں ہیں کبھی تو یہ لوامہ ہوتا ہے کبھی مطمئنہ اور کبھی امارہ ہوتا ہے انسان دنیا میں جو موجود ہیں تین قسم کے نفس ہیں پہلا نفس قرآن نے فرمایا نفس متمنا یا اتحف متمنا ارجڑی ارا ربدی کے رابطہ جس کو نفس متمعنا مل گیا اسے بہت بڑی نعمت مل گئی نفس متمنا کا مطلب یہ اطمینان کر لینے والا نفس کلمہ پہننے کے بعد انسان کا نفس اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کو قبول کرنے پر مطمئن ہو خوش ہو مشکل سے مشکل حکم ہو لیکن سر نیچے کر کے اس کو قبول کر لے اور نفس اس پر راضی ہو اس کو کہا جاتا ہے نفس سے مطمئن یہ بڑا اعلی درجے کا نفس ہے یہی وہ نفس ہے کہ جس کے اللہ نے فرمایا مرتے دم ان کے پاس فرشتے آئیں گے ایسی نفس والے کے پاس اور کہیں گے یا نفس مطمئنہ اس جسم سے نکلو اور اپنے رب کے پاس واپس چلو اب دنیا میں رہنے کا تمہارا وقت ختم آج اللہ رب العالمین سے ملاقات تمہاری ہوگی اللہ تم سے خوش اور اللہ تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم بھی اللہ تعالی سے خوش اور یہ روح جب اللہ رب العالمین کے پاس لی جائی گئی نفس مطمئنہ تو رب العالمین نے فرمایا فد خلی فی عبادی ود اے نفس مطمئنہ تم داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں جہاں ان کی جنت میں نیک روحیں ہیں وہیں تم بھی شامل ہو جاؤ دیسی کہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ روح جنت میں ایک پرندے کی شکل میں رہتی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دے رکھا ہے پوری جنت میں جہاں جاؤ کھاؤ پیو مست رہو جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی نفس سب کو نصیب ہو جائے <khaan> <khaan> اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا قرآن نے بتا دی گئے حق اللہ الربا و اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اب دنیا کتنی بھی کامیابی سود کی بیان کرے آدمی اس بات پر یقین یقین رکھے کہ نہیں اللہ نے فرما دیا تو سود کبھی کامیاب نہیں گھر کے چند دنوں کے لیے چند سالوں کے لیے کامیابی ہو لیکن اس کا آخری انجام جو تباہی اور بربادی نفس مطمئنہ دوسرا نفس ہے دوستو نفس لواما یہ دوسرے درجے کا نفس ہے اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے سال اک سموبی او مل قیام ولا اک سیمو بی نفس لواما ہے نفس لواما کی نفس لامہ یہ ہے کہ ایمان آدمی کے اتنا کوی اور مضبوط ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ایسی جڑ پکڑ رکھا ہے کہ جب بھی کوئی خلاف شریعت عمل شیطان کرا دیتا ہے تو اس کا نفس اسے مرامت کرتا ہے کہ ایمان رکھ کر کے تم نے اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا دے نفس اس قدر مرامت کرتا ہے کہ آدمی توبہ استفار کرنے پر مجب ہو جاتا ہے اس نفس کو نفس لوامہ کرا دیا گیا اور نفس مطمئنہ کے بعد یہ دوسرے درجے کا نفس ہے اگر کسی کو نفس لوامہ مل گیا تو اس کے لیے بھی کامیابی ہے انشاءاللہ اللہ تیسرا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے اور یہی بدتری نفس ہے جس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے نفس امارہ یہ تیرہویں پارے کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے وا اوبر او نفسی انفس ال تم بسو نفس امارہ کہتے ہیں ہمیشہ انسان کا نفس انسان کو برائی کا حکم دے جو نفس انسان کو ہمیشہ برائی کرنے پر آمادہ کرے وہ نفس نفس امارہ ہے اور یہی وہ نفس ہے جس سے نبی علیہ صرف ہمیشہ پناہ مانگتے تھے وامن شرور اے اللہ ہم لوگوں کو نفس کے شر سے بچانا اور یہی وہ شد نفس, نفس ہے جس سے نبی علیہ سراف پناہ مانگنے کی حضرت باد صاحب کے کو وسیعت کرتے رہے اللہ تعالیٰ سب کو نفس امارہ سے بچائے انسان کا نفس یہی جو عمارہ ہوتا ہے وہی انسان نفس کی پیروی کرتا ہے انسان جب نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو رب العازی فرماتے ہیں انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے تو رب العالمین نے قرآن پاک بتایا یہ انسان اس کا معبوط اس کا نفس ہے اب وہ انسان اللہ نے پہلی چیزیں بیان کی کہ انسان کتنا بھی لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن حقیقت میں اس کا کلمہ لا الہ نہیں اللہ نہیں بلکہ لا الہ الا نص ہوتا ہے کیوں الہ کا مطلب ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے انسان اللہ کے ساتھ و فرما برداری کرنے کے بجائے اپنے نفس کا پجاری بن جائے نفس جو کہے وہی کرتا ہے تو اب نے فرمایا اس نے مجھ کو اپنا معبود نہ بنایا بلکہ اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا اور اللہ تعالیٰ نے سورت فرقان کے اندر اعلان کر دیا ہمارے نبی ارائیتا من اور اللہ افانتون والے ہی وکیل اے ہمارے نبی بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا رکھا ہے ہمارے نبی آپ نبی تو ضرور ہیں لیکن جس نے اپنے نفس کو اپنا اور معبود بنا رکھا ہے اس انسان کو آپ بھی کبھی ہدایت نہیں دے سکتے نفس پرست انسان جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے رب العالمین نے فرمایا وہ اکثر و بیشتر ایسا انسان اپنے ایسا انسان, ایسا انسان ہمیشہ آپ دیکھیں گے ہدایت سے محروم رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے جو انسان بار بار ہر ہر موقع پر اپنے نفس کی پیروی کرے اللہ کا حکم ایک طرف رہ جائے نبی کی شریلائی بھی شریعت ایک طرف رہ جائے وہ شخص وہی کرتا ہے جو اس کا نفس کہتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا و خاطمال قلب ہی اب ایسے انسان کو ہدایت کہاں مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر اور اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے وہ ارا بسر ہی غساو اور اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ چڑھا دیا ہے وہ دنیا کی ساری چیزیں دیکھتا ہے لیکن حق بات نہیں دیکھ سکتا اللہ نے اس کے دل پر محر لگا دیا ہے اس کے آنکھوں پر اس کے اے... کار پر مہر لگا دیا ہے دنیا کی ساری چیزیں دیکھتا ہے سنتا ہے لیکن نہ حق دیکھتا ہے نہ حق سمجھتا ہے اور نہ حق کو سنتا ہے قبول کرتا ہے یہ انسان بڑا بدبخت ہے دوستوں جو اپنے نفس کی پیروی کا شکار ہو جائے اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں سور محمد کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ادا قروب تباؤ جب ان لوگوں نے نفس پرستی کا راستہ اختیار کیا اللہ کے حکام نبی کے فرمان کو ترک کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا وقت اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کا نفس بری سے بری چیز کا حکم دے وہ کر گزرتے ہیں ان کا نفس مشکل سے مشکل حرام کام کا حکم دے نفس کی پیروی کر ڈالتے ہیں ان کے لیے نوحق حق کا قبول کرنا بہت ہی بھاری پڑتا ہے اور ایک چیز اور یاد رکھو دوستو یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق نبی الحراز خان نے بڑا خطرہ بیان کیا امام احمد بن ہمبل امام بظہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی موجم میں بسنب صحیح کا لکھیا ابو برضا الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چریلو قدر صحابی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ فرمایا انما اقشا علیکم انما اقشا علیکم شہوات فی بطونکم و فروجکم و الحوا انما اخشا علیکم شہواتل ہی بطونکم کم و فروج و مدلاہ ہوا آپ نے ساتھ میں اے لوگ مجھے سب سے زیادہ تم پر جس برائی کا در ہے وہ دو ہیں سب سے زیادہ مجھے جس بات کا خطرہ ہے کہ میرے بات تم ان دونوں ان برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے وہ دو برائیاں ہیں نمبر ایک شہوات الغی فی بطونکم کم و فروج یہ پہلی برائی اپنی پیٹ اور اپنی شرمگاہ کی ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ گے حرام کھانا حرام سوچنا حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے گئے عورتوں کے پیچھے بھاگنا ایک تو یہ پہلی برائی ہے جس کا مجھے سب سے زیادہ تم پر خطرہ ہے حلال کھانا پینا اور حلال خواہشات پوری کرنا اس پر تم اتفاق نہیں کرو گے پیٹ اور شرمگاہ کی ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور آج اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا گنا سب سے زیادہ مجھے میرے جانے کے بعد تم لوگوں پر جو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ بلاتل ہوا برباد کر دینے والی خواہشات ہوگی برباد کر دینے والی نقص پرستی ہوگی ہوا کا دو منا آتا ہے ایک تو نفس پرستی اور دوسرے بدعات گمراہ برباد کر والی بدعات اور بدعات کی محبت اور خواہشات نفس کی یا نفس پرستی کی محبت ان دونوں چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ویوست ہو جائے گی اور تم نفس کے پجاری بن جاؤ گے اور کتاب سنت کو بالکل نظر انداز کر دو گی اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو نفس پرستی سے بچائی اس آیت میں اللہ نے تین چیزیں بیانیا پہلی چیز کیا ہے دوستوں نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنایا ہے یہ بد گناہ ہے کہ جو انسان نفس پرستی کرتا ہے اللہ نے فرمایا اس کا معبود میں نہیں ہوں بلکہ اس کا معبود کیا بن گا اس کا اپنا نفس ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نفس پرستی سے بچائے نمبر دو دوسری چیز جس کا آیت میں حکم ہے واض اللہ اللہ والا علم علم رکھ ایسے انسان جو نفس پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا واض اللہ اللہ والا علم علم رکھنے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہی پر ڈال یہ بڑی خطرناک چیز ہے دوستوں ایک گمراہی تو ہے جہالت کی بنا پر انسان کی جہالت جو ہوتی ہے اے گمراہی کا سبب کیا ہوتی ہے جہالت علم نہیں نادان ہے جاہل ہے یہ گمراہیوں میں پڑا رہتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی العملی کمزوری یا اخلاص نہیں یا دین کی محبت پر دنیا غالب ہوتی ہے یا اللہ کے لوگ اس کے دل میں مال کی دولت کی لوگوں سے اکٹھا کرنے کی ہرس غالب آ جاتی ہے ایسا انسان علم تو رکھتا ہے لیکن اس کی برائیوں کی وجہ سے اللَّهُ عَلَى علم علم رکھنے کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے ایسا نہیں کیا بلا وجہ اللہ نے گمراہ کیا اس نے کچھ اس کے اندر ایسی خطائیں ایسی برائیاں ایسے منقرات کا وہ ارتقاب کرتا ہے کہ عالم بنا بن جانے کے باوجود اللہ نے اس کو اپنے علم کے مطابق ہدایت اور عمل کرنے سے محروم کر دیا اور آج تجربہ کر لیں گے ایک دو نہیں کفر کی دعوت کوئی جاہل نہیں دیتا کفر کار کی دعوت بگڑا ہوا عالم دیتا ہے جن کو علمائے کہا جاتا ہے شرک کی بدا عالم نہیں جاہل نہیں دیتا ہے جاہلوں کو شرکی کی طرف بلانے والا کون ہوتا ہے بگڑا ہوا عالم جس کو اللہ رب علم تو ملا لیکن اس کے نبسے میں دنیا غالب تھی مال و دولت اپنی جا لوگوں کے مال کا ہرش کہ کس طرح سے لوگوں کا مال اکٹھا کرے ایسی کچھ برائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھی اخلاص نہ ہونے کی بنا پر علیم رکھنے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا لیکن ایک چیز یاد رکھیں ایک جہالت ایک گمراہی جہانت کی وجہ سے آتی ہے وہ گمراہی کم خطرناک ہوتی ہے لیکن علم رکھنے کے باوجود جس عالم کو اللہ گمراہ کر دے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے کیوں؟ اس کی گمراہی اپنے تک محدود نہیں بلکہ ہم تو ڈوبے ہیں تو یہ بھی لے ڈوبیں گے وہ پوری قوم کو اپنی شرارت اور گمراہی سے گمراہ کرتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے علم کے وجہ سے علم رکھنے والا جب گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اسی لیے ہمیں بات یاد آئی حضرت عبد عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ امام بہ کی رحمت اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں حضرت زیاد بن زیاد بن خدے رحمت اللہ علیہ بیسے یہ عالم دین تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھے عمر فاروق نے پوچھا زیاد بن اتدری ما ماں الاسلام اے زیاد تم بتا سکتے ہو کہ اسلام کو ڈھا دینے والی اسلام کو برباد کر دینے والی اسلام کے قلعے اور تعلیمات کو منحدم کر دینے والی کیا چیز ہے جانتے ہو زیاد بن حدیر نے کہا لا نہیں جانتا عمر فاروق رضی اللہ تار نے کہا یا دیم يحدم ذلت العالم جدال بل کتاب و حکم المت او کما قال عمر اب الخط رضی اللہ عنہ عمر عبدالختاب رضی اللہ تارا عنہ کہا کہ اے زیاد بن اور میرے مجلس میں بیٹھنے والوں یاد کرو اسلام کو برباد کر دینے والی اسلام کو ڈھا دینے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک زلت العالم گمراہ عالم عالم اگر سیراط مستقیم سے بھٹک گیا جس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں جس کے کو علم سمجھتے ہیں وہ اگر پڑھا لکھا انسان ہدایت کو چھوڑ دیا اور کمراہی کی راہ اختیار کر لیا تو یہ پہلا انسان ہے جو اسلام کے لیے مصیبت بنتا ہے اور مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے ایک چھوٹی سادت ہے اکبر کو برباد کرنے والے کون تھے کوئی ہندو تو نہیں تھا بھائی کہ تو ہی ہندو تھا پوری تاریخ پڑھو آ? دو بگڑے ہوئے مولوی تھے دنیا دار دو مولوی تھے دیکھا رہا تم نے دین اکبری کا پورا مطالعہ کر ڈالو کچھ اتنے بڑے بادشاہ کو جس نے گمراہ کیا دو بگڑے ہوئے درباری مولو نے اور آج تک اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے سوچو دراصل عمر فصل العالم عالم مستقیم سے یہ سب سے بہلا انسان جو اسلام کو برباد کرتا ہے نمبر دو وہ جدال کے کتاب منافق ہو مومن نہ ہو جس کے دل میں نفاق ہو اور وہ قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے آیت کب پڑھے گا لوگ سمجھیں گے آیت پڑھ رہا ہے لیکن نفاق کی وجہ سے آیت کا صحیح معنی وہ نہیں بتائے گا سننے والے کہیں گے بھائی اللہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے حالانکہ اللہ کی کتاب تو پڑھ رہا ہے دل میں نفاق ہے اس لیے نفاق کا معنی بھی آیت کا وہ بتاتا ہے کبھی صحیح تفسیر صحیح معنی نہیں بتا سکتا یہ منافق کا کردار ہوا کرتا ہے نمبر تیس وہ حکم العمت گمراہ بگڑے ہوئے بادشاہ یہ تین قوم ہیں یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کو سب سے زیادہ برباد کرتے ہیں شیشک سراط مستقیل سے بھٹک جانے والا عالم مناسب انسان جب قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو قرآن کا حوالہ دینے لگے اور اپنی نفاق کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ اور مانا بیان کرے نمبر تین بے تین بادشاہ یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت عبد اللہ مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہ حل افسد دین ال المرو وہ احباروہ دین کو بگاڑنے والے بگڑے بادشاہ اور بگڑا ہوا مولوی اور بگڑا ہوا نامیات پیر اور فقیر ہوا کرتے ہیں۔ یہ تینوں اگر سدھر جائیں تو پوری امت سدھری ہے یہ اگر بگڑ جائیں تو پوری امت گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے اللہ ان تینوں قسم کے بدبختی سے ہم تمام لوگوں کو بچائے اسی لیے حضرت نبی عمر فاروق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد بن حنبل امام بسار اور امام بیہقی اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا کہ کی نا عمر فاروق نے کہا اے لوگوں میں نے نبی علیہ الصلوۃ کو فرماتے ہوئے سنا ہے انما اخاف عليكم انما اخاف عليكم كل منافق يتكلم بالحکمت ويعمل بالشر او کما کارحسا صاحب اللہ رسول نے فرمایا اے لوگوں مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ منافق سے ہے جو حکمت علم کی باتیں کرتا ہے اور عمل جو ہوتا ہے حق کے خلاف کرتا ہے یعنی منافق منافق ہے کہتا کچھ ہے اور اپنا عمل علم کی باتیں تو کرتا ہے اپنے علم سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے لیکن چال چلن کردار اس کے حرام کاریوں گناہوں اور برائیوں کے ہوتے ہیں ایسا انسان آپ سب سے زیادہ مجھے خطرہ ایسے انسان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کرا فرمایا کل منافق نیتا کل مل حکمت ہر وہ نام ہاد مسلمان منافق مومن نہیں ہے منافق ہے جو بات تو علم کی کرتا ہے بات تو یہ بات علم کی کرتا ہے لیکن عمل اکڑتا ہے گناہوں اور برائیوں پر اب آپ ذرا سوچیں آج جس کو بڑا روشن خیال کہا جاتا ہے سب سے بڑا مسلمان آج دنیا کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہوتا ہے جو اسلام کا نام لے اور اسلام کے خطاب خلاف بیان دے آج وہی سب سے بڑا مسلمان سمجھا جاتا ہے ساری دنیا کا ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جس کے ہاں کوئی چیز باطل حرام نہ ہو اس کو ایسے ایسے لوگوں کو اللہ رسول نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ ایسے لوگوں کا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی بختی تمام ساتھیوں کو بحفود رکھے نمبر تیس میرے رحائیو. اس آیت میں تیسری چیز جو نبی علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ کہ دو چیزیں بھی تین دو ایک تو مناسب تیسرا دوسرا واد اللہ اللہ والا علم علم ہونے کے باوجود نمبر تین سمنی طور پر بات آ تین چیزیں یہ تھی نمبر ایک جو انسان نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے اس کا معبود اب اللہ نہیں بلکہ کیا ہو جاتا ہے نمبر تو جو انسان نفس پرستی کا شکار ہو جائے اس ہدایت بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے کیوں اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر اور آنکھ آن پر مہر لگا دی ہے کان پر مہر لگا دی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے آنکھوں پر پردہ ڈالی اب وہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے لیکن کبھی ہدایت قبول نہیں کرتا دو چیزیں تیسری چیز جو ہم نے آخری میں سمایا وہ آزم اللہ اللہ علا علم رکھنے کے باوجود اس نفس پرست پیت پیٹو عالم کو اللہ تعالی نے علم رکھنے کے باوجود اس کو گمراہی پر ڈال دیا ہے اور یہ تین گنا یہ تین چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی نفس پرست کا معبود حقیقت میں اللہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے اور جو انسان نفس پرستی کا شکار ہو جائے اس کی ہدایت بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے ہدایت ملنا بہت مشکل ہو جاتی ہے نمبر تین علم کے باوجود بھی کبھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک چیز ہے نفس پرستی کی علامت و نشانی کیا ہے ہمیں پتا کیسے چلے کہ کی کی پیروی کرتا ہے نفس پرستی کا شکار ہو گیا ہے ہمیں پتا کیسے چلے اس کی علامت و نشانی کیا ہے تو اس کی علامت و نشانی ہے سورت القصص کے اندر اللہ رب العالمین نے ساتھ نمایا فعلم یہ بڑی اس کو رکھو نفس, پرست کون ہے نفس پرستی کون کر رہا ہے اس, اس کی علامت اور پہچان کیا ہے اللہ رب نے سورت القصص کے ساتھ بیان کرے فرمایا اے ہمارے نبی آپ ان کو کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں آپ ان کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں آپ اللہ تعالی کی جانب سلائیوی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں آپ اللہ تعالی کی جانب سلائی شریعت اسلامیہ کی طرف بلا رہے اگر یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہ کریں کتاب اللہ سنت رسول شریعت توحید قبول نہ کریں آپ کی باتوں کو یہ ٹھکرا دیں تو فانم آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں نواز یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں نفس کی پیروی کی علامت کیا ہوئے آدمی کے سامنے توقید آئے نہ کے سامنے کتاب اللہ آئے آدمی کے سامنے سنت رسول پیش کیا جائے نبی کی سیرت نبی کے گفتار کردار کی پیش کیا جائے وہ انسان قبول کرنے سے انکار کر دے اللہ نے فرمائے اونا اے نبی اچھی طرح سے آپ یقین رکھیں یہی لوگ نقشے پرست ہی ہے. یہاں بہت سارے, بہت سارے لوگوں نے بڑی پیاری بات کہ ایک خدا ہے اور ایک ہوا ہے کیا ہے ہوا اور ایک خدا دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورج کے سسکیات کے اندر کر دیا کیا برمایا احوا جمع یعنی اگر یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہ کریں تو سمجھ جاؤ کہ کس کی ہوا کی پیروی کریں نفس پرت ہوا کی پیروی کر رہی ہیں اور دوسری ہدا ہے کیا ہے؟ ومن ادل لو ممنی تباہ ہوا ہو بگئی اس سب سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی پیروی کرے ہوا ہے نفس پرستی اور ہودہ ہے شریعت کی پابندی محمد وسلم کی دعوت جو خدا ہے کتاب و سنت ہونا ہے اور باقی کتاب و سنت کے علاوہ جتنی چیزیں ان کا نام کیا ہے ہوا ہے رب نے بیان کر دیا اب اگر آپ کی دعوت خدا کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ کس کی پیروی کر رہے ہیں ہوا جانی نب سے پرستی کی پھر اللہ بلادمی نے فیصلہ کیا اس لا <الظالمين> یہ ظالم لوگ ہیں کون جو خدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی پیروی کرتے ہیں یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالی ہم تمام کو خدا کا پیروکار بنائے اور ہوا کی پیروی سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بچائے باقی ان شاء اللہ اگلے ہفتے اکول اللہ من